اور انہین پڑھ کر سنا آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر جب دونوں نے ایک ایک ناز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی ناقبول ہوئی بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے. سے ڈر ہے